نعم مولا و نیامن صدق اللہ الم آج ہمارا سبق سورہ انفال کی آیت نمبر انتالیس سے شروع ہوگا انشاء سب سے پہلے ان آیات کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں وہ اے مسلمانوں کافروں کے خلاف جنگ کرو اللہ کتنا پیارا رب ہے ہمارا جو ہمیں جنگ کرنے کہتا ہے لڑو وہ اور لڑتے رہو ان کا فروسے حتا لا تکون فتنہ یہاں تک کہ فساد باقی نہ رہے وہ یقون الدین للہ اور حکم ہو جائے سب اللہ کا نظام کس کا ہو جائے اللہ, اللہ کا پاکستانی نظام افغانی نظام ہندوستانی نظام نہیں الہی نظام دین اور ہو جائے حکم سب اللہ کا اللہ تعالی محمود حسن دیوبندی رہے مح اللہ کو جنت الفردوس میں اعلی مقام عطا فرمائے مفتی محمد شفی صاحب رحم اللہ کو اللہ تعالی جنت الفردوس میں اعلی مقام عطا فرمائے اور ہمیں بھی ان کے ساتھ اکٹھا ہونے کی توفیق عطا فرمائے لوگ آشکل کہتے ہیں کہ یہ مدرسے کے جو نئے نئے طالب علم فارغ ہو رہے ہیں یہ تکفیری بن گئے ہیں سب کو کافر کہتے ہیں دیکھیں شیخ الہین محمود حسن دیوبندی رحمہ اللہ کا ترجمہ میرے سامنے پڑا ہوا ہے اس میں انہوں نے دین کا ترجمہ کیا ہے حکم اللہ اکبر یہ باتیں ابھی آپ لوگوں کو سمجھ میں شاید نہ آئیں ابھی آپ لوگوں کی عمریں کم ہیں لیکن وہ علماء جو کہ ان باتوں کو سمجھتے ہیں وہ سب شیخ خلہ محمود حسن دیوبندی رحمہ اللہ کے لیے بہت دعائیں کرتے ہیں انہوں نے دین کا ترجمہ کیا کیا حکم اس سے یہ پتا چل گیا کہ اس جنگ اس قتال اس لڑائی کا مقصد حکومت حاصل کرنا ہے اسلامی حکومت قائم کرنا ہے جو نادان لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ طالبان حکومت کے لیے لڑتے ہیں وہ اس طرح کے بیوقوف ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یہ عبد الرحمان جو ہے پیٹ بھرنے کے لیے کھانا کھاتا ہے وہ اللہ کے بندے کھانا آدمی پیٹ بھرنے ہی کے لیے تو کھاتا ہے نا تصویریں کھنچوانے کے لیے کھانا کھاتا ہے کیا آدمی ہاں محمد انسان کھانا کس لیے کھاتا ہے پیٹ بھرنے کے لیے کھاتا ہے نا تو اب اگر کوئی بیوقوف یہ کہے کہ طالبان یہ حکومت حاصل کرنے کے لیے لڑتے ہیں تو اسی کے لیے تو لڑ رہے ہیں نا یہ بندروں لنگوروں جانوروں کی حکومتوں کو ختم کر کے اللہ کی حکومت کو قائم کرنے کے لیے لڑ رہے ہیں نا کیسے بے وقوف لوگوں سے اس امت کا واسطہ پڑا ہے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں لڑ رہے ہیں. یہ حکومت کے لیے لڑ رہے ہیں. عجیب بے ووف گویا کہ یہ کھانا جو ہے اللہ کی رضا کے لیے نہیں کھا رہا ہے پیٹ بھرنے کے لیے کھا رہا ہے اللہ ہدایت عطا فرمائے تو پیٹ بھر کر کھانا کھانا یہ بھی اللہ کی رضا ہے نا اگر آپ کھانا نہیں کھائیں گے کمزور ہو جائیں گے نماز نہیں پڑھ سکیں گے روزے نہیں رکھ سکیں گے تو مریں گے تو اللہ ناراض ہوگا یا نہیں ہوگا تو ایک مسلمان شخص کا کھانا کھانا بھی اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے تو طالبان جو اس وقت جنگ کر رہے ہیں یہ اللہ کی رضا کے لیے حکومت کرنا چاہتے ہیں اللہ ہدایت دے اس قوم کو اللہ ہدایت دے ان تبلیغیوں کو جو کہ باتوں کو غلط بنا بنا کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور یہ بات میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ میں خود ایک تبلیغی ہوں اور تبلیغیوں کے بارے میں الحمدللہ میں نے جو باتیں بیان کی ہیں وہ آپ لوگوں کو معلوم ہیں لیکن وہ نادان لوگ وہ جاہل لوگ وہ بے وقوف لوگ جو کہ یہ باتیں کرتے ہیں کہ طالبان یہ تو دنیا کے لیے لڑ رہے ہیں ارے دنیا کے لیے کیسے لڑ رہے ہیں؟ نہیں دیکھتے ہوئے ایک حکومت گرا کر دوسری حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں یہ تو دنیا ہوئی نا بڑی بڑی گاڑیوں میں گمنے کے لیے اور بڑی بڑی جیپوں میں گمنے کے لیے یہ لڑائی کر رہے ہیں اسرائیل میں پتہ ہے کتنے ہیلی ہیں اسرائیل جو ہے بہت چھوٹا سا ایک ملک ہے یہودیوں کا اس کے پاس بیس سال پہلے پندرہ ہزار ہیلی کاپٹر تھے اور ہمارے جو لوگ ہیں نادان مسلمان ہمارے طالب جان ڈارٹسن پر بیٹھ جائیں جیپ پر بیٹھ جائیں تو پریشان ہو جاتے ہیں. دیکھو دیکھو ہم نے کہا نہیں تھا یہ اللہ کے لیے نہیں لڑ رہے ہیں یہ جیپوں میں بیٹھنے کے لیے ڈاٹسنوں میں سوار ہونے کے لیے اور جہازوں میں بیٹھنے کے لیے لڑ رہے تھے تو ایسے کو کہنا چاہیے کہ آپ کو خوش کرنے کے لیے ہم گدھوں پر سوار ہو جاتے ہیں اسرائیل یہودی جو ہیلی کاپٹر پر سوار ہے امریکی جو ہے جیٹ طیاروں پر سوار ہے اور ہمارے طالب جو ہیں وہ آپ کو خوش کرنے کے لیے گدھوں پر سوار ہو جائیں گے تو ایسے لوگوں کی باتوں کو نہ ہی سنا کرو نہ ہی مانا کرو ٹیشو پیپر سے صاف کر کے اس طرف پھینک دیا کرو جیسے گندگی کو آدمی ٹیشو پیپر سے صاف کر کے پھینک دیتا ہے نا تو ایسے لوگوں کی باتوں کو ٹیشو پیپر سے صاف کرو اور اس طرف پھینک دیا کرو قرآن کیا کہتا ہے وقاتل تالا تکون فتنا اور لڑتے رہو یہاں تک کہ فساد باقی نہ رہے وہ یقون دینک اور ہو جائے حکم سارا کا سارا اللہ کا الہی نظام قائم ہو جائے فی انتا فی ان اللہ با ملون بصیر پھر اگر وہ کافر باز آ جائیں اپنے کفر سے اللہ تعالیوں کے کاموں کو دیکھ رہا ہے اگر کافر اپنے کفر سے باز آ جاتے ہیں اسلام اور مسلمان دشمنی سے توبہ کر لیتے ہیں بہت اچھی بات ہے مبارک ہو اللہ ان کو اجر دے گا فإن بِمَا يَعْمَلُونَ بصیر اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے کاموں کو جانتا ہے دیکھتا ہے وہ ان اور اگر وہ منہ مو موڑ لیں حق بات کو نہ مانیں تو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے فَعْلَمُوا تو جان لو ان اللہ مولاکم کہ اللہ تمہارا دوست ہے تمہارا دوست کون ہے اللہ لوگ ابھی کہہ رہے ہیں کہ طالبان نے اگر زبردستی افغانستان پر قبضہ کر لیا نا تو پوری دنیا طالبان کے خلاف ہو جائے گی اور کوئی بھی طالبان کو نہیں مانے گا تو کیا ہوگا آٹا نہیں آئے گا چاول نہیں آئے گا تو روٹی نہیں کھاؤ گے تو زندہ کیسے گے چاول نہیں کھاؤ گے تو زندہ کیسے گے اللہ تعالی فرماتا ہے اگر یہ کافر سب کے سب منہ پھیر لیں تم سے مت کرو فالم اس بات کو جان لو کہ اللہ تمہارا دوست ہے نعم المولا اور وہ بہت اچھا دوست ہے ونعم نعم نصیر اور بہت اچھا مددگار ہے یہ امریکہ کی طرح کا دوست نہیں ہے جو بگرام ایربیس سے بھاگ رہا تھا اور افغانیوں کو پتا بھی نہیں تھا وہ افغانی جو کہ ان کے پاس پڑے ہوئے تھے ان کو پتا بھی نہیں تھا اب کہتے ہیں کہ افغان فوج کے لیے امریکہ نے کیا چھوڑا ہے تو بگرام ایربیس میں جا کر دیکھ لو چڈیاں چھوڑی ہیں پینٹ چھوڑے ہیں شرٹ چھوڑے ہیں بوٹ چھوڑے ہیں اور انتہائی شرم کی بات ہے گاڑیاں چھوڑی ہیں لیکن چابیاں جو ہے امریکہ اپنے ساتھ لے کر چلا گیا ہے ان کی اس طرح کی دوستی ہوتی ہے یہ خائن غدار زمیر فروش اور ایمان فروش قسم کے جو افغانی فوجی ہیں بیس سال تک یہ اپنے ہی افغانوں کو قتل کرتے رہے امریکیوں کو خوش کرنے کے لیے لیکن جب امریکی جا رہا ہے تو اس سے ہاتھ بھی اس نے نہیں ملایا دو گھنٹے بعد امریکیوں کے جانے کا ان کو پتہ چلا لیکن اللہ جل جلالہ کی دوستی اس طرح نہیں ہے وہ فرما رہا ہے کہ میں تمہارا دوست ہوں نعم مولا و نیامل نصیر اور بہت اچھا دوست ہوں میں بہت اچھا مددگار ہوں اللہ اکبر اللہ تعالی ہمیں اپنی دوستی عطا فرمائے اللہ تعالی ہمارے ساتھ نسرت و امداد کا معاملہ فرماتا رہے اللہ تعالی ہماری نصرت فرمائے ہماری مدد فرمائے یہ سورہ انفال کی آیت نمبر انتالیس اور چالیس ہے